خوابوں سے جگاتی ہے آنکھوں کو جلاتی ہے خوابوں سے جگاتی ہے آنکھوں کو جلاتی ہے کانٹوں پہ چلاخ پھولوں میں بساتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اس بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اس بلاتی ہے ہر مین کے عابد تو اس لطف کو کیا جانے ہر مین کے آبد تُس لوگ کو کیا جانے رہ تڑپ جس کی مکتل کو چلاتی ہے رہ رہ تڑپ جس کی مکتل کو چلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسم بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسم بلاتی ہے پھولوں کے تمنا موسم کی تخو سمجھے پھولوں کے تمنا موسم کی تخو سمجھے جب باد بہار کانٹے بھی کھلاتی ہے جب باد بہار آئے کانٹے بھی کھلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسمت اس بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسمت اس بلاتی ہے یوں غم و جدائی کا اس گرد دورہ میں کیوں غم ہو جدائی کا اس گردش دورہ میں ہر صبح کی تجلی پر ایک شام بچھاتی ہے ہر صبح کی تجلی پر ایک شام بچھاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسم بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسم بلاتی ہے ہندی ہو حجازی ہو ترکی ہو ہراتی ہو ہندی ہو حجازی ہو ترکی ہو ہراتی ہو اللہ کی رسی امت کو ملاتی ہے اللہ کی رسی امت کو ملاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسمت بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اسمت بلاتی ہے خوابوں سے جگاتی ہے آنکھوں کو جلاتی کانٹوں پہ آخر پھولوں میں بساتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اس سم بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اس سم بلاتی ہے جنت کی کوئی خوشبو اس سم بلاتی ہے